وَذ بال الله السميل العليم من الشط عن من همزيهواننفسدي ونفستي ذا قالَا ربّ ق المائقتي إني جعللٌ في الأرض خليف أعلم ما لا آیت نمبر الفیہ ہے سورہ بقرہ وحد قَالَ رَبُّكَ و کالل مالائی تھی اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں پالو تو انہوں نے کہا جلدی ہا میں یوقی دفیحہ یقین کیا تو اس زمین میں اسے بنا رہا ہے خلیفہ بناتا ہے جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا واشنو نو سب بے سو بے ہم کا و اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں قال اللہ تعالی نے فرمایا ان مالا تالام یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اہل تقبہ اہل ایمان اہل کفر اہل نفاق تمام تر گروہوں کا تذکرہ ان کی عادات و صفات کا بیان اور ان کا انجام واضح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پھر انسانیت کی آغاز اور ابتدا کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے آدم سے کیسے وجود عطا فرمایا سب سے پہلے انسان اب البشر آدم علیہ سلاط و سلام ہے تو ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ آنا ہوا نے کیا کہ انہیں کس انداز میں پیدا کیا گیا اور ان کے بارے میں کیا کچھ باتیں ان کی تخلیق سے قبل کی گئی اللہ تعالی فرماتے ہیں واحد کال اور ابو کالمالا سی اندی خلیفہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے خلیفہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے کچھ لوگ یہاں پہ لفظ خلیفہ استعمال ہونے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا خلیفہ قرار دیتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ و تھا کا خلیفہ مراد نہیں خلیفہ انسانوں سے پہلے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جنات کو پیدا کیا تھا والا تنا ہو من قبل انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے گرم آگ سے پیدا کیا انسانوں سے پہلے زمین کو آباد کرنے کے لیے جنات کو پیدا کیا گیا تھا لیکن جنات نے زمین میں دنگا فساد شروع کر دیا تو پھر ان کو زمین کے شہروں اور اس کی آبادیوں سے نکال کر جنگلات اور ویرانوں کی طرف بھیج دیا گیا اور زمین کے لیے انسانوں کو پیدا کیا یہ جنات کے بعد آنے کی وجہ سے خلیفہ ہے انسان کہ زمین کی آباد کاری میں نائب بنا ہے جنات کا انسان دوسرا مانا اس کا یہ ہے کہ انسان انسانوں کے بعد آتے ہیں ان میں خلافت ہے انسانوں کے اندر آپس میں باپ کے بعد بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پہلے لوگ گزرتے جاتے ہیں اور نئے آتے جاتے ہیں یہ ہے خلافت کہ ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین بنتا ہے فرشتے کہنے لگے اتج الفی ہا میں یوکتی کدیما کیا آپ زمین میں اسے مقرر کرنے لگے ہیں جو اس میں خون خرابہ کرے گا فساد با کرے گا اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پیدا کیا نہیں انسانیت کو تو فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ زمین میں جا کے خون خرابہ کریں گے فساد با کریں گے تو فرشتوں کو غیب کا علم تھا کہ انسان زمین میں جا کے یہ کچھ کرنے والے ہیں انہوں نے کیسے کہہ دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کو یہ بات پہلے سے بتائی تھی کہ زمین میں رہنے والی مخلوق وہ دنگا فساد ضرور کرے گی پہلے جناد تھے تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے انسانوں نے بھی یہی کام کرنا ہے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب نیک سالے لوگ ہوں گے اللہ کے اقامات پر چلنے والے ہوں گے وہ فساد نہیں کریں گے باقی فسادی بن جائیں گے اس کی دلیل وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے تالو سبحانہ کا لا نا علامہ نا فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کسی چیز کا علم ہے ہی نہیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتا دیا ہے یعنی اللہ رب العالمین کے بتائے بغیر فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں ہوا تو لہذا یہ کہنا کہ فرشتے غیب دان ہو گئے بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے کہنے لگے اج ادفی ہا میں یوفسی و یس قدیم کیا تو اس زمین میں اسے اپنا مقرر کرنے لگا ہے خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے و نح سبھی ہمدی کا و نو قندی ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں تقدیف کی بیان کرتے ہیں تو تیری تصویر ہو و, و تحمید کے لیے ہم ہی کافی ہیں اور مخلوق پیدا کرنے کی کیا حاجت اور ضرورت ہے اللہ تعالی نے فرمایا انلام میں <تصفح> وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے کیا کیا مقاصد ہیں یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے وہ علامہ آدم السما آ اور آدم علیہ سلاط سلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سکھائے اب یہ نام کیا تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں السما کل سارے نام سکھا دیے جس جس چیز کا بھی جو جو نام تھا سب آدم علیہ سلاط و سلام کو اللہ نے سکھایا یہ علم اسماء کا علم الاسماء یہ فرشتوں کو نہیں دیا اس کے بارے میں ان کو کوئی خاص علم نہیں تھا جتنا آدم علیہ سلاط و السلام کو تھا سما ارادہ پھر فرشتوں پر انہیں پیش کیا اور کہا امبی اونی بھی اسما ہا او ان کن تم ان ناموں کے بارے میں مجھے بتاؤ ان کن تم سادقین اگر تم سچے ہو اپنی برقری آدم پر وہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم وہ زمین میں دنگا فساد کرنے والے ہم تیری تسبیح و تقدیس و تحمید بیان کرنے والے اللہ نبول عالمی نے آدم کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا پھر انہیں پیش کیا کیا ہو میدان میں اور بتاؤ ان کے نام کیا ہیں ان چیزوں کے نام کیا ہیں ان کو تم ساز اگر تم سچے ہو تو کہنے لگے سبحانہ کا لا ما علمتنا کا تو پاک ہے لا علمانا ہمیں کوئی علم نہیں الا ما علمتنا مگر وہی علم ہے ہمیں ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے جو اللہ نے سکھایا نہیں فرشتے اسے نہیں جانتے ان کام الحکیم تو۔ خوب جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے دانا ہے تو فرشتوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہتھیار گرا دیے کہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا یا آدم او ام ہم کہا اے آدم ان کو یعنی فرشتوں کو ان اشیا کے ناموں کے بارے میں بتاؤ فلمہ امبا ہوں بھی اسمائی ہم تو جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قالا الم لكم کیا؟ میں نے تم کو نہیں کہا تھا بساں کہ یقیناً میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں آہلام اور میں جانتا ہوں ماں تب دونا ما وک تم تمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے رہتے ہو میں سب جانتا ہوں تمہارے ظاہر و باطن کو تو آدم علیہ السلام سلام کی برتری ان سب پر سابت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرے واحد جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے آبا انکار کیا وسطارا اور تکبر کیا واقع نامل کافرین اور وہ کافروں میں سے تھا کافروں میں سے ہو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تو کہا فرشتوں کو سجدہ کرو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حکم تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا واحد کلنا ضلم اکتیس جدو لی جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس جدو لی آدماں آدم کو سجدہ کرو ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا تو پھر سیدے سے انکار پر اس کو سزا کس چیز کی ملی جب حکم ہی نہیں تھا فائدہ کرنے کا تو اصول ہے کہ عدم ذکر ادم ثبوت کو مستلزم نہیں ہوتا اگر کسی جگہ پر ایک بات کا ذکر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام ہوا ہی نہیں یا یہ ثابت ہی نہیں کسی دوسری جگہ سے ثابت ہو جاتا ہے ماں مانا کا اللہ تسجدہ از اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کو کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کیا چیز مانے تھی وہاں پر وضاحت آ گئی ہے اس آیت میں پتا چل گیا کہ آدم علیہ السلام سلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی تھا تو اس نے کہا اسجد علی من خالق تھا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کو سیدا کروں خالقتا نہیں من نار ان خالقتا ہو من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے میں بھلا مٹی کو کیسے سیدا کروں آگ افضل و آلہ ہے مٹی سے آگ نیچے سے بھی جلائیں تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی اوپر سے پھینکے تو نیچے کو آتی ہے میری سرشت میں بلندی اور اس کی فطرت میں پستی ہے میں بھلا اس کو کیوں سیدا کروں یہ اس نے اپنا ایک قیاس پیش کیا اللہ سبحانہ ہوا تو کے حکم کے مقابلے تو وہ راندہ درگاہ ہوا اللہ سبحانہ ہوا تو نے اس کو مردود قرار دے دیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ نس کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں وہ الہی کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا اس کے برخلاف اپنی عقل پیش کرنا یہ شیطانی کام ہے سب سے پہلے اس طرح کا قیاس شیطان نے کیا ایک قیاس ہوتا ہے جائز اور درست اور ایک قیاس ہوتا ہے ناجائز قیاس کتاب و سنت سے مسائل کو سمجھنے کا اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک بات کو دوسری پر قیاس کیا جا سکتا ہے شرن اس کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان یعنی کہ جس کو قیاس کیا جا رہا ہے اور جس پر قیاس کیا جا رہا ہے ان کے ماں بہن علت مشتارے ہو کوئی علت ہو سبب دونوں کا ایک ہی ہو اور وہ ایک سبب یا تو نس کے اندر موجود ہو یا پھر بذا کن سمجھ آنے والا ہو مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فالات اللہ اولا تن ہر ہوما والدین کو اف نہیں کہنی جھڑکنا نہیں تھپڑ مارنے سے منع کیا وہ تو آیت میں نہیں ہے نا تو اب والدین کو مارنا پیٹنا وہ بھی منع ہے اس کی دلیل یہی آیت ہے ہوما اف سن ولا تنہر ماں باپ کو اف کہنے اور جھڑکنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے مارنے پیٹنے سے زیادہ ہوگی اس کو کہتے ہیں قیاس بل یا استدلال بل یہ جائز اور درست امر ہے لیکن ایک طرف حکم ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے مقابلے میں بندہ اپنا قیاس پیش کرنا شروع کر دے یہ ناجائز ہے تو یہ کام شیطان اور ابلیس نے کیا تھا پہلے پر ساجاد سب فرشتوں نے سیدا کیا پر ساجہ دل ملائی تو کلو ہوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سیدا کیا اور اکٹھوں نے کیا باری باری نہیں ویس وقت سارے سیدا ریلو گئے ساجاد ال ملائی کا تو کلو سب نے سیدا کیا اجماون اکٹھے اللہ ابلیسا آبا بس تک بارہ ابلیس نے انکار کیا تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا اللہ رب العالمی رکم ادولی کر دی اس نے بکلنا یا آدم اس کن انتا وا اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹہرو رہو وکولا منہا راگا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ راگا دن کلن کھلا ہے تم جہاں سے تم چاہو جہاں سے مردی کھاؤ والا تکرا با ہادی اور اس درخت کے قریب نہ جانا ایک درخت سے منع کیا فتح مین ظالمین اگر تم اس کے پاس گئے اس میں سے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے عربی زبان کا محاورہ ہے کہتے ہیں الممنوع مرہوب جس کام سے انسان کو روکا جائے وہ کام بڑا مرحوب ہوتا ہے وہ دل کے اندر ایک اس کے بارے میں رغبت ہوتی ہے ایک تجسس ہوتا ہے کہ آخر اسے روکا گیا ہے کیا یہ تو ممنوع فکرا کا ہوتا ہے انہیں منع کیا گیا ایک درخت سے وہ درخت کس چیز کا تھا اس کی وضاحت کتاب و سنت میں مذکور نہیں لوگ اپنی طرف سے کئی باتیں بناتے ہیں کوئی کہتا فلاں چیز کا تھا کوئی کہتے ہیں فلاں چیز کا تھا کوئی کہتے ہیں فلاں چیز کا تھا, تھا بہرحال اس کی کوئی وعد دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود اور مذکور نہیں کہ وہ کس چیز کا تھا جو بھی تھا اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ایک درخت سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا وغیرہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فاض اللہ مشان فعق راجا ہوما مما کا نا تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس سے اللہ تعالی کے حکم سے ان کو بہکا پھسلا کے درخت کھانے پر مجبور کر دیا وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے فعق ہوما مما کا نا تو اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جنت سے جہاں پر وہ دونوں تھے یعنی شیطان نے دل میں بس بسا ڈالا تھا بس بس لہم شیتان الب لہما عنہما ما بوریا من سو آتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم لا یفتی الشیطان کما اخرج کماں من الجنہ شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا ینزع ہوما لباس ہوما لیما سو آتی ہی نے ان کا لباس جو جنتی لباس تھا وہ ان سے چھین لیا تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر کر دے تو یہ وار اور طریقہ کار ہے شیطان کا کہ شیطان انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے اور آج لوگ ہو رہے ہیں ننگے کوئی تھوڑا ہو جاتا ہے کوئی زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی بالکل ہی ننگا ہو جاتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خبردار کیا کہ شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا ان کا جنتی لباس چھین کر وہی وہ وار اس نے تمہارے اوپر کرنا ہے کہ وہ اپنے اس بار میں کامیاب نہ ہو جائے اور آج کل ہمارے معاشرے میں وہی کام چل رہا ہے کپڑے دن ب دن مختصر سے مختصر ترین تنگ سے تنگ ترین ہوتے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا لباس وہ ہے انزلنا علیکم لباسا یواری یو واری سو لباس وہ ہے جو تمہارے لیے بائف زینت بھی ہو اور تمہارے جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے جسم کے اوپر کور بن کے چڑھ جائے وہ لباس نہیں ہے کور کا لفظ بھی اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے وہ اور چیز ہے ادھر شمسپو بھی رکھ سورج پر قبر چڑھ جائے گا لپیٹ دیا جائے گا یہ بھی لفظ اللہ تعالیٰ کو آتا تھا ہے قرآن میں بولا ہے لیکن لباس کے لیے یہ لفظ نہیں بولا قبر وہ ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ چپک جائے لگ جائے جسم کے اندرونی آزاد خدو خال وہ نمایاں ہوں نظر آئیں شریعت اس کو لباس نہیں مانتی لفظ بولا ہے یواری جو جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے کہ پیچھے سے کچھ نظر نہ آئے جیسے دیوار کی اوٹ میں کوئی چیز ہو اس کی جسامت کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی یہ کام ہے لباس کا کھلا ہو جسم جھلکتا نہ ہو یہ لباس تنگ باریک لباس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا ایک گروہ فرمایا اور معہم محمدیات کا اضنابل البقر یا غریبوں بھی حناس ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دوم کی طرح کے کوڑے ہوں گے لوگوں پر برسائیں گے بلا وجہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسرا گروہ فرمایا نساء ان کافیات ان آریات ممیلات دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی تنگ ادھورا باریک لباس شریعت اس کو لباس مانتی نہیں یہ لباس پہننے کے باوجود ننگے ہیں کوئی ننگا ہو اور اپنے جسم پر رنگ پھیر لے پینٹ کر لے تو کیا کوئی کہے گا کہ اس نے جسم پہ کپڑا ڈالا ہوگا اگر کوئی رنگ کپڑے کا بنا کے کر لے کپڑے اتنے ٹائٹ پہنے جیسے رنگ پھیرا ہوتا جسم پر وہ ننگے کا ننگا ہی ہے فرمایا مایا کپڑے پہنے ہوں گے آریات ہوں گی ننگی ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں مائلات یہ مردوں کی طرح مائل ہونے والی ہیں ممیلات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی شریف زادیوں کا کام نہیں ہے ایسے کپڑے پہننا روس ہونا کاسنی تل بخت ان کے سار بختی اونٹ کی کھان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے لایت خلنا جنت آ یہ جنت میں نہیں جائیں گی لا یہ جتنا ریحا ہ نہ جنت کی خوشبو پائیں گی وہ اِن ریحا مسیرت کا <وَقضاء> جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے آتی ہے تو یہ شیتان کا کام ہے کہ شیتان بندے کو بے لباس کرتا ہے اور سے مرد بے لباسی کی طرح بڑھ رہے ہیں مردوں نے بھی ایسا لباس پہنا ہوتا ہے کہ چلتے جائیں تو ان کے ہپس پیچھے سے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ شلوار قمیض پہننے والے ہی اتنے وہ ٹائٹ کمیزیں پہننا شروع ہو گئے ہیں جس سے ان کا سارا کچھ ہی نظر آتا ہے اور اتنی لنڈی اور چھوٹی چھوٹی کمیزیں نماز کے لیے رکوع سیدے میں جھکیں تو سارا کام ہی چوڑ ہو جاتا ہے یہ بے لباسی ہے شیطان ابلیس لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا یہ وار اس نے تمہارے ماں باپ پہ کیا تھا وہی وہ تمہارے اوپر نہ کر دیں فرمایا ساخرا جا ہما مما كَانَا فِيهِ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا جنت میں جنت جنت کا لباس سارا کچھ شیطان نے چھین لیا اللہ کی نافرمانی کروا کے بکنک ادب اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو انسانوں کی اور شیاطین کی دشمنی اسی وقت سے شروع ہو گئی بولا تم فل اردی مستقر و مطارن ال اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت کے لیے فائدہ ہے ساد و سامان تمہاری زندگی کا او زمین میں موجود ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نہ فرمانی کی وجہ سے آدم علیہ سلاۃ وسلام کو جنت سے نکال دیا یہ ابوالبشر ہیں پہلے نبی اور رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناسیہ آدموں کا ناسیت ضروریات آدم علیہ سلا تو بھول گئے کہ اس کے پاس نہیں جانا اس طرف کے پاس اور آدم کی ساری ضروریت وہ بھی بھولتی ہے انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے کہ وہ بھولتا ہے نسیان سے ہے نا بھول انسان بھولنے والا بھولکڑ ہاں وہ بھولنے والا جو جلد ہی توبہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور جو بھول کے بعد اڑ جائے اپنی بھول پر ڈٹ جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان لیملی اسداد اسماں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کریں بلاخر اس کو جہنم کے اندر سونپ دیتے ہیں تو آدم علیہ سلاۃ و نے بھی اللہ سبحانہ و ہوا سے جلد توبہ کر لی معافی مانگ لی اللہ کا ان کی توبہ قبول کی وہ آگے انشاءاللہ شاء کل پڑیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ